امیر علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو چلنے کا سامان کرو کیونکہ کہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر من رہی ہے تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اسے آخرت سے بدل لیا ہو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے موت تمہاری راہ میں حائل ہے اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساعت اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہو کم ہی سمجھے جانے کے لائق ہے اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور ہر نئی رات لگاتار کھینچے لیے جا رہے ہوں اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے اور وہ عظیم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے اس کو اچھے سے اچھا زاد مہیا کرنے کی ضرورت ہے لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے مرنے سے پہلے توبہ کرے اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھے چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سچ کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو اور توبہ کی دھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویق میں ڈالتا رہے یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے واہ حسرتا کہ اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو ہم اللہ سبا نہو سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسا کر دے کہ دنیا کی نعمتیں سرکش و متمرد نہ بنا سکیں اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے درماندہ و آجز نہ ہو اور مرنے کے بعد نہ شرم ساری اٹھانا پڑے اور نہ رنج و غم سہنا پڑے